فرقریا کا بسی منظر ہندوستان کے اسلامی حکومت کے ختم ہو جانے اور انگریزی حکومت کے آنے کے بعد سب سے پہلے جو گمراہ فرقہ پیدا ہوا وہ یہی فرق نچریا تھا سر سید ابتداء میں غیر مقدس تھے یہ جو پہلی بات ہے یہ عقائد اسلام کے حوالے سے جن نمبر ایک صفح ایک سو اناسی آگے ہیں کہ سر سید ابتدا میں غیر مقد تھے اور پھر مشتہد ہو گئے اور جب اپنے پیشے کے ساتھ انگلستان گئے یعنی یہاں انگلینڈ آئے تو پھر ملحد ہو گئے اور پھر کھل کر انہوں نے اپنے فرقی نیچریہ کی اشاعت کا کام شروع کر دیا امدار الفتاوی جن نمبر چھ ایک سو سٹسٹ. اس فرقہ کو انگریز نے صرف اس لیے بنوایا کہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں میں انتشار ہو اور پھر ہم کو یکسوئی سے حکومت کرنے کا موقع ملے اس کام کے لیے انگریز نے سرس عید کو خوب استعمال کیا یہ بات ایک مدبر انگریز نے لکھی ہے کہ ہندوستان میں ہماری حکومت کے ہر شخص کو خارجی تعلقات سے واسطہ رکھتا ہو یا عدازتی یا حربی نظم و ضبط سے یہ اصول ہمیشہ مد نظر رکھنا کہ اس سے تفر کا ڈالو اور حکومت کرو اس کام کے لیے سب سے پہلے انگریزوں نے سر سید کو استعمال کیا جو بات انگریز مدبر نے کہی تقریبا یہی بات سر سید نے بھی دیکھی یہ ہنگامہ فساد جو پیش آیا یعنی سن اٹھارہ سو ستاون کی جنگ کی آزادی پر تبصرہ کر رہا ہے کہ مسلمانوں نے جو انگریز کے خلاف جہاد کیا تھا تو اس پر کہہ رہا ہے کہ یہ ہنگامہ فساد جو پیش آیا صرف ہندوستانیوں کی ناشکری کا وباد تھا تم نے بھی خدا کا شکریہ ادا نہیں کیا اور ہمیشہ ناشکری کرتے رہے اس لیے خدا نے اس ناشکری کا وبال تم ہندوستانیوں پر ڈالا اور چند روز سرکاری خدمت مدار انگلش عملداری کو معطل کر کے پچھلی عملداریوں کا نمونہ دکھلایا یعنی جہاں جہاں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی وہاں انہوں نے اسلامی خلافت کا نظام قائم کیا تھا تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے سرکشی یہ اسی کی کتاب کا نام ہے بجنور صفح نمبر سینتالیس سر سید پہلا وہ آدمی تھے جنہوں نے سن اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کو غدر کا نام دیا اور اس کو فوجی بغاوت کا نام دیا سرکشی ضلع بجنور صفح تراسی ایک جگہ پر اچھا جبکہ مسلمانوں کے نزدیک وہ جنگ آزادی تھی ایک جگہ پر خود سر سید احمد خان نے لکھا ہے کہ ضلع بجنور کے مسلم نوابوں اور ہندو دیشیوں میں سے کوئی بھی اسلائق نہیں جو حکومت کر سکے اور رعایا عد و امن کی فضا میں سانس لے سکے سرکشی ضلع بجنور صفحہ 75 اور چھیتر اسی وجہ سے سر سید کو حکومت کی طرف سے القابات بھی بار بار دیے گئے ملکہ وکٹوریہ نے ان کو سی ایس آئی کا خطاب دیا تھا اس موقع پر اکبر الہ نے کہا تھا فض خدا سے عزت پائی آج ہوئے ہم سی ایس آئی شیخ نہ سمجھے لفظ انگریزی بولے ہوئے ہیں ہم عیسائی یعنی سی ایس آئی کو کیا پڑھا عیسائی پھر انگریز حکومت کو خوش کرنے کے لیے ہی سر سید نے انگریز کی آمدداری میں جس جرت اور دلیری سے اسلامی تعظیمات کو بدلا وہ ایک مسلمان سے ممکن نہیں انگریز کے باغی مسلمان صفحہ نمبر آٹھ سو نیز سر سید کی رائے تھی کہ مسلمان انگریزی معاشرت اور انگریزی کلچر اختیار کریں تاکہ انگریز کی نظر میں عزت حاصل کر سکیں اس کے لیے انہوں نے علی کاج وغیرہ بھی کھولے نیز ان لوگوں نے آقد کو دارمدار بنایا جو بات آقد میں نہ آئی اس کا انکار کر بیٹھے یہ فرقہ وجود میں کب آیا یہ فرقہ سن اٹھارہ سو پن کے لگ بھگ وجود میں آیا ان کے ماننے والوں کو نور تن کہا جاتا تھا اور ایک جماعت نے سرس کے آقایت کو قبول کیا ان میں نامور لوگ جیت تھے نواب محسن الملک ڈپٹی نذیر احمد خان دہدوی شمس العلما مولھوی ذکاء اللہ دہدوی الطاف حسین حاضی مودھوی مشتاق حسین نواب انتصار جنگ مودھوی چراغ علی خان مہدی علی خان نواب اعظم ماہر جنگ شبری نعمانی اعظم گڑی وغیرہ شبری نعمانی بھی اسی فرقے سے تھا بانی فرقے نیچریا سرس احمد خان کے مختصر حالات ولادت سترہ اکتوبر سن اٹھارہ سو سترہ کو دہلی میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی ملازمت ان کے وادر کا انتقال کم عمری ہی میں ہو گیا تھا اس لیے ان کو شروع ہی میں ملازمت کرنی پڑی ابتدا میں وہ حکومت کے مستقل ملازم رہے اس کے بعد وہ ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازم ہو گئے اور ان کو پھر عدالت میں سر رشتہ دار بنایا گیا ان کی مسلسل ترقی ہوتی رہی جنگ آزادی کے وقت وہ بجنور میں بحثیت سب جشت تھے اس کے بعد ترقی پا کر وہ صدر صدور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے عہدے پر فائز ہوئے اس کے بعد بجنور سے مراد آباد میں ان کا تبادلہ ہو گیا انہوں نے یہاں پر ہی رہ کر اسباب بغاوت ہن اور دوسری بعض کتابیں دیکھی تعلیمی کوشش مئی سن اٹھارہ سو باسٹھ میں سرسید کا تبادلہ غازی پور کر دیا گیا تو وہاں پر انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی جس کا مقصد یہ تھا کہ سائنسی علوم انگریزی سے اردو زبان میں تراجم کر کے شائع کیے جائیں اور یہاں پر بھی ایک اسکول کھولا اس کے بعد جب سن اٹھارہ سو چونسٹھ میں سر کا تبادلہ علی ہوا تو انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی کا دفتر غازی پور سے علی منتخذ منتقل کر دیا وہاں سے ایک رسالہ علی انسٹیٹیوٹ کے نام سے جاری کیا جو سر سید کی وفات تک شائع ہوتا رہا سر سید کے عقائد شروع میں تو سر سید غیر مقلد تھے اور پھر انہوں نے اشتہاد شروع کیا اور پھر انگلستان سن اٹھارہ سو میں اپنے بیٹوں کے ساتھ گئے اور پھر وہاں سے احہاد کا راستہ کھلا اور اپنے عقائد کی خوب اشاعت کی تصانیف کئی کتابیں لکیں ان میں سے آئین اکبری تاریخ فیروز شاہی و وطخیہ کر کے شائع کروائی آثار الصنادید تہذیب الاخلاق یہ رسالہ ہے اور اسباب بغاوت ہند وغیرہ وفات ستائیس مارچ سن اٹھارہ سو اٹھانوے میں علی گڑھ میں انتقال ہوا اور وہاں کالج کے قریب دفن کیے گئے